بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پہلے سیشن کا یہ لاسٹ لیکچر ہے چوتھا لیکچر ہے حقوق الزوجین ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ابھی ہم نے شوہر کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کچھ حقوق کا تو پہلے بھی تذکرہ آ چکا کہ وہ مشترک حقوق ہیں حق کے استمتاح ہے وراثت کا حق ہے نصب کا ہے حسن سلوک ہے تو شوہر کے جو خاص حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے اتاد فرما برداری لفظ تھوڑے سے مشکل ہے مطلب کے لیے ان کو نگلنا مشکل ہے بولنے کے اعتبار سے تمہیں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کچھ کڑوی گولیاں ہوتی ہیں لیکن نگل جائیں تو بہت فائدہ دیتی تو احادیث میں جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم عورتوں کے حقوق کو ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ لفظ کیا ہے کہ مردوں کو ان کے ساتھ حسن معاشرت سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اگر مردوں کے حقوق کو ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں ایک لفظ میں کہ ان کے جتنے حقوق ہیں آپ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیں تو وہ لفظ اطاعت ہے چونکہ مرد گھر کا بڑا ہے خاندان ایک ادارہ ہے اس ادارے میں کوئی نہ کوئی منتظم ہوگا ذریعہ بات ہے ایک ادارے میں دو یا دو سے زائد منتظم ہوں گے تو معاملہ چلے گا نہیں تو خاندان کا بھی ادارہ ایک سے زیادہ منتظم اگر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چلے گا پھر یہ چیز بہت فطری اور نیچرل ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا وہی وہ منتظم ہوتا ہے میں اگر امپلائی ہوں تنخواہ لے رہا ہوں تو میں کہوں کہ ایڈمنسٹریشن میرے پاس ہونی چاہیے نہ کہ وہ جس جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے پے کر رہا ہے یہ لاجیکل سی بات ہے سب لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے تو جو لگا رہا ہے جو دے رہا ہے ذہنی بات ہے اس کا ہاتھ اونچا ہے الیدیہ الی خیر مینسلہ حدیث کے الفاظ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے لاجیکل بات ہے دینے والا لینے والے سے بہتر ہے تو مرد اگر خرچ کر رہا ہے قرآن نے کہا نا کہ قوام اس لیے ذمہ دار اس لیے یا آپ کہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹر اس لیے کہ وہ خرچ کر رہا ہے اب عورت گھر سے باہر جب ملازمت کے لیے جاب کے لیے نکلتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا باس ہے کسی کی سیکٹری بن رہی ہے یہ سیکٹری نہیں بن رہی تو کہیں ملازمت کر رہی ہے وہاں تو آٹھ گھنٹے کی پابندی کر رہی ہے لے رہی ہے نا تو سب کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی تنخواہ لے رہی ہے سیلری دے رہی ہے تو اس نے اپنی ذمہ داریاں اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے باس اس کو کھینچتا بھی ہے سارا کچھ کرتا ہے ڈانٹ ڈبٹ بھی کرتا ہے کام وقت پہ نہ کرنے پہ ہلاتا جلاتا بھی ہے وہاں تو سب کو سمجھ میں آتی ہے تو گھر میں بھی تو وہی ہے نا وہی معاملہ ہے آپ اس کو سیلری نہ کہیں مرد خرچ تو کر رہا ہے سیلری سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ خرچ کر رہا ہے تو گھر کے ادارے کا وہ سر ہے اور عورت کو اس کا فرما بردار رہنا ہے یا تو عورت خود خرچ کرنے والی بن جائے نا وہی وہ ہم نے بات کی تھی اگر وہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں تو یورپ میں تو انہوں نے پھر دو پہیے برابر ہی بنائے نا انہوں نے کہا بی بی لائن میں پیچھے آ کے کھڑی ہو جاؤ برابر کی ہو تم ہماری طرح کی لیکن یہ نہیں ہے کہ جی ہر معاملے میں عورت کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے اس کا کام پہلے ہونا چاہیے اس کو ہم ترجیح دیں لیڈیز فرسٹ کے ہم نعرے لگائیں پھر مرد گھر کا سارا خرچ اٹھائے اور عورتیں پھر بھی کہیں کہ جی ہم برابر کیوں نہیں ہیں برابر تو تبھی ہو گئے کہ جب آپ دونوں پھر برابر برابر خرچ اٹھاؤ یا تو پھر پھر بات چلے کہیں بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے اور ویسے اگر عورت جو ہے نا وہ برابر کا خرچ گھر کا اٹھا رہی ہو نا پھر وہ سہتی بھی کوئی نہیں ہے پھر معاملہ وہاں پہ نا گھر کا امبیلنس ہو جاتا ہے تو جہاں عورت اپنے شور پہ ڈپینڈنٹ ہو تو وہاں یہ معاملہ ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے فطری نظام یہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلّم نے کہا یہ مستدر کے حکم کی روایت ہے کہ داعش رضی العا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے شوہر کا یہ بھی نہیں کہا اس کے والد کا اس کے شوہر کا شادی کے بعد اس کے شوہر کا حق زیادہ ہے کیونکہ اب اپنے شوہر کی ولایت میں ہے شیلا نے کہا کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی ماں کا ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ قرار دیا گیا اسی طرح ایک اور روایت ہے سن ابی داؤد کی اور بہت معروف روایت ہے آپ سب حضرات نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا یہ مطلب بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ تھا نا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے یمن سے ہو کہ اللہ کے رسول کے سامنے سجدہ کی اللہ کے رسول نے کا معاذ یہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے شاہان اعظم کو دیکھا کہ ان کی عوام ان کو سجدہ کرتی ہے تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں آپ کی تعظیم آپ کے رسپیکٹ آنر کے لیے کے رسول نے کہا نہیں پھر کہا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے یہ حدیث جو ہے نا بہت زیادہ کھٹکتی ہے ایک خاتون نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ لگے یہ کیا بات ہے مطلب مرد کو خدا بنانے والی بات ہے یہ تو اگر میں ریئلسٹک ہو کے بات کروں تو یہ تو مرد کو خدا بنانے والی بات ہے آپ میرے اوپر کو فتوا نہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں کہ اصل میں یہ نہیں کہا کہ اس کو ایک بات تو یہ کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرے یہ کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے یہ سجدہ بیسیکلی کیا ہے بیسیکلی یہ ایک علامت ہے فرما برداری انتہائی فرما برداری انتہائی درجے میں سب کی کیونکہ اس کے بغیر گھر کا ادارہ چل نہیں سکتا یہ نہیں کہا کہ اس کو تم معبود بنا لو وہ جس کانٹیکس میں پوچھ رہے تھے حضرت معاذ بن جبل وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اللہ کے رسول وہ اپنے بادشاہوں کی اتنے فرما بردار ہیں تو وہ اپنی فرما برداری کو شو کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ بادشاہوں کو کوئی تھوڑا معبود سمجھتے تھے تو آپ ہمارے لیے پیغمبر رسول ہیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو اتنی زیادہ گویا کہ فرما برداری مطلوب ہے عورت سے کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے یعنی اتنا فرما بردار ہو جائے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں جب تک یہ سب نہیں ہوگی اس وقت تک گھر کا ادارہ نہیں چلے گا یہ انتہائی اچھا اب یہ عورت کے لیے کیوں ہے مرد کے لیے کیوں نہیں ہے ابھی مرد شورت, عورت کا کیوں نہیں فرما بردا اس میں بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے ہر ایک سے آزمایا ہے کچھ چیزیں عورت کے لیے آزمائش ہیں کچھ مرد کے لیے آزمائش ہیں تو عورت کی ازمائش اصل میں اس میں ہے یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے اس کی ازمائش ہی اصل میں اس میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مرد کا فرما بردار ثابت کرنا ہے اگر وہ اس ازمائش میں پوری نہیں اترے گی اپنے آپ کو ثابت نہیں کرے گی اور اس چکر میں پڑ جائے گی کہ وہ بھی میری برابر کی مخلوق ہے میں اس کی فرمہ برداری کیوں کروں وہ میرا فرما بردار کیوں نہ بن جائے حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا ایک درجہ اونچا ہے بل رجال علیہ داراجا جسمانی اعتبار سے بھی اور خرچ کرنے کی وجہ سے بھی کا درجہ تم سے اوپر ہے کا ہے وہ فرما بردار ہونا ہے جیسے کہ تم کہیں پہ اگر جاب ملازمت وغیرہ کرو تو تمہیں فرما بردار ہونا پڑتا ہے تبھی ادارے کا نظام چلتا ہے لیکن دوسرا یہ کہ یہ تمہارے لیے ازمائش بھی ہے اگر تم اس ازمائش میں کامیاب ہو تو تم جنتی ہو اب کتنی واضح حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب وہ روایات ہیں نا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی فرم بردار ہو پانچ وقت کی نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے اپنے شوہر کی فرمہ کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے تو جنت سے جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے کتنی بڑی بات ہے یعنی اس کی تو جنتی اس میں ہے جنتی اس میں ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اسے سوال ہی چار پانچ ڈالے ہیں چار پانچ اللہ نے عورت سے سوال پوچھے ان چار پانچ میں سے ایک سوال یہ ہے جو امپورٹنٹ ترین ہے کوشچن پیپر میں جیسے ہم کہتے ہیں یہ یہ پہلا کوشچن تو یہ امپورٹنٹ یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس میں تو چوائس ہی نہیں تو اللہ نے جو اس کو امتحان ڈالا اس امتحان میں اہم ترین سوال یہی ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئی تو وہ جنت کے جس دروازے سے مرضی چاہے داخل ہو جائے جنت میں ناکام ہو گئی اسی طرح مرد کو اور امتحان ڈالے گے اس کے لیے تو جہاد کے بھی امتحانات ہیں اسے تو اپنی جان بھی دینی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے تو یہ اصل میں اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہے اس کانٹیکٹ کے ساتھ ہے کہ یہ بیسکلی عورت کے لیے امتحان ہے عورت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اب وہ یہ کہے کہ جی مجھے یہ سوال کیوں ڈالا گیا احتیاط کا مرد کو کیوں نہیں ڈالا گیا بھائی مرد کو جو ڈالا گیا وہ تمہیں نہیں ڈالا گیا مرد کو جو تمہاری صورت میں سوال ڈالا گیا ٹھیک ہے وہ بھی تو کہتا ہے نا میں اس کے پیچھے جلیل ہو رہا ہوں اس سے جا کے پوچھو تو وہ کہتا ہے اس سے بڑی ازمائشی کوئی نہیں ہے عورت سے بڑھ کے میرے لیے کوئی ازمائش ہی نہیں ہے تو اس کو جو تمہاری صورت میں سوال ڈالا گیا ہے تو وہ اس کے لیے زندگی بھر کا سب سے بڑا سوال اور ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اس کی اپنی جگہ پہ آزمائش لگی ہوئی ہے ہر بندہ آزمائش میں ہر ایک کو اللہ نے مختلف سوالات سے آزمایا تو ایک روایت جو کہ پہلی بھی گزری ہے اللہ کے سلم نے کہا بہترین عورتیں کون ہیں کہ جب مطلب بہترین بیوی کون ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے مطلب خوش کرنے سے مراد یہی ہے کہ سمجھتی ہو مرد کی ضرورت کو سمجھتی ہو انڈرسٹینڈ کرتی ہو اور اس میں لے تو لال کرنے والی نہ ہو یہ نہیں کہ بیمار بن کے بیٹھ جائے میری طبیعت ٹھیک نہیں یہ وہ تو اب طبیعت ٹھیک بھی ہو لیکن یہی کہ اس کو جیسے پریشرائز کرنے کے لیے یا ویسی جیسے چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے اس کی ضرورت کا احساس نہیں کیا جیسے مرد عورت کی ضرورت کا احساس نہیں کرتا بعض اوقات کہتا ہے یہ چھوٹی چیز ہے اسی طرح عورت بھی نہیں کرتی ریئیکشن میں آ کے اس کی ضرورت کا احساس نہیں کرتی تو جب تم اس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے اور جب تم اس کو, کو کوئی بات کہو تو وہ تمہاری بات مانے اور تمہاری غیر حاضری میں اپنی عزت کی اور تمہارے مال کی حفاظت کرے اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبد الرحمن بن بنا سے کہ جب عورت پانچ نمازیں پڑھ لیتی ہے رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت سے جس دروازے سے بی بی چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی جنت کا ٹکٹ اس کو دنیا میں مل گیا ایک اور روایت میں سنندر جی کی کوئی بھی عورت جو کہ فوت ہوئی اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی ویسے بڑی کیا بات لیکن یہ اس کے لیے آزمائش ہے اب یہ چیز اس کو ہزم ہی نہیں ہو رہی ہزم کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے لیے آزمائش بنایا کہ اس جیسے انسان کو کہا کہ اس کو ذرا راضی کر کے دکھاؤ جس کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے مخالفت کا بھی لگانے کا بھی اس کو ذرا راضی کر کے دکھاؤ یہ مشکل دروازہ ہے یہ مشکل گھاٹی ہے جس کو عبور کرنے کے بعد آگے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے ٹھیک تو اللہ نے مشکل گھاٹیاں جو ہیں وہ بنائی ہیں مردوں کے لیے بھی بنائی ہیں عورتوں کے لیے بھی بنائی ہیں عورت کے لیے مشکل گھاٹی اس کا شوہر ہے اور اسے عبور کرنی پڑے گی اگر اسے جنت تک جانا ہے شوہر کے لیے بھی مشکل گھاٹیاں وہ ایک سے زائد ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی معروف روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جہنم میں اکثر جو ہے وہ عورتیں ہوں گی اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہیں اگر ان میں سے کسی ایک سے زمانہ بھر تم احسان کرتے رہو پھر اگر کوئی تم سے کوئی اس کو کوئی کمی بیشی کچھ پہنچ جائے تو فوراً تمہیں تانا مارے گی کہ میں نے تم سے کبھی خیر نہیں دیکھا مجھے تم سے کبھی کچھ نہیں ملا یہ نا ایسی ہے نا جیسے آپ کی اولاد اگر آپ اس کو ہر چیز جو وہ مانگے آپ اس کو دیتے جائیں دیتے جائیں لیکن کبھی استطاعت نہیں ہے یا ٹوائے مانگ لیا وہ مانگ لیا وہ آپ اس کو خرید کے دے سکیں اب اگر آپ تو مجھے کوئی خرید کے دیتی نہیں تو تکلیف ہوتی ہے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو یہی معاملہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی میکے میں جا کے جیسے ایسے برائی کرے کہ مجھے تو اس سے کوئی خیر پہنچتی نہیں ہے کبھی دھیان اس نے تو سب سے اہم چیز کیا ہے اطاعت فرما برداری اور دوسری چیز احادیث میں جو آ اپنی ناموز کی حفاظت کرنا وہ تو ہمارے یہاں جو شریف عورتیں وہ باہر کرتی ہیں بہت کم ہیں جن کے بارے میں آپ کہا جا سکتا ہے کہ جو باہر مماری ماری کرتی ہوں گی لیکن عام طور پہ کرتی ہیں لیکن میں نے کہا کہ سب سے مشکل اور کڑوی گولی یہ اطاعت والی ہے فرما برداری والی جیسے مرد کے لیے سب سے مشکل کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے یار میں اس کے ساتھ کیا کروں میرے ساتھ تو یہ, یہ, یہ کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں اس کو مشکل لگتا ہے اس عورت کو بھی فرم برداری مشکل لگتی تیسری چیز جو ہے یعنی پہلی ہو گئی شوہر کی اطاعت دوسری ہو گئی کہ عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے جیسا حدیثوں میں اس کا ذکر آ اطاعت کے ساتھ تیسری چیز جس کا ذکر ہے وہ بستر پر آنے سے انکار نہ کرے یہ بہت اہم ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ جب مرد اپنی عورت کو بشتر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد غصے کی حالت میں رات گزارے بے چینی میں غصے میں انزائٹی میں تو صبح تک فرشتے جو ہے وہ اس عورت پہ لانت بھیجتے رہتے ہیں بہت سخت روایت ہے عورتوں کو یہ ہوتا ہے جی دن بھر کام کاج بھی کریں ساس سسر کی خدمت بھی کریں رات کو مرد کا دل ہوتا ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ بستر پہ بھی لیٹیں سوئیں ہماری دھیان نہیں کیا جاتا بات یہ مرد کی آزمائش ہے عورت اس کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کہ اس کو اس طرح سے آزمایا نہیں گیا وہ کبھی مرد کی پوزیشن پہ آ کے سمجھ ہی نہیں سکتی دیکھیں اس لیے تو مرد زیادہ پیچھا کرتا ہے نا عورتوں کا ریئر کیسز ہیں کہ عورت مرد کا پیچھا کرے ریئر کیسز ہیں یا فلموں میں دکھائے جاتے ہیں ریئلٹی تو یہی ہے کہ مرد عورت کے پیچھے باقتا ہے مرد میں یہ جذبہ یہ شہوانی جذبہ زیادہ قوی ہے مضبوط ہے تو اگر تو مرد کا یہ جذبہ پورا نہیں ہوگا تو دو سوتے ہیں اگر تو بے دین ہے باہر جا کے منہ ماری کر لے گا اور یہی ہمارے یہاں ہم سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور عورتیں شکایت کرتی ہیں اس نے چھ چھ رکھی ہوئی ہیں چھ چھ عورتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اب یہ عورت سمجھتی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے شور نے چھ چھ رکھی ہوئی ہیں اور شروع دن سے ایسا نہیں ہے دس سال تک میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے پانچ سال تک میرے ساتھ ٹھیک رہا ہے تو بیوی بی تمہاری یہ بات خود بتا رہی ہے کہ تم غلط ہو اور پہلے دن سے کرپٹ نہیں تھا پانچ سال بعد وہ کرپٹ ہوا دس سال بعد وہ کرپٹ ہوا اور شادی کے بعد کرپٹ ہوا مطلب تو جب جب عورت انکار کرے گی اب زہری بات ہے اس کی وہ نیڈ ہے تو بہت اسٹرانگ بہت مضبوط بے دین ہوگا تو باہر چلا جائے گا منہ ماری کرے گا اور باہر ایسی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں جو اس کی ضرورت نہیں کرے گا زنا وغیرہ کی توائفوں کی طرف نہیں جائے گا گرل فرینڈ نہیں پالے گا تو وہ پون اڈکشن کی طرف چلا جائے گا مش زنی جسے ہم کہتے ہیں ایسا کی طرف چلا جائے گا وہ بھی ایک اور مصیبت ہے کو بہت نیک ہوا تو کڑ کڑ کی زندگی گزارے گا تو انسان جب تک شادی سے پہلے انسان ایک چیز کا عادی نہیں ہوا ہوتا ایک بات اہم ہے کہتی ہے نا بھائی شادی سے پہلے بھی تو تم نے 20-25 سال گزارے نا اتنی کیا آخر آئی ہے شادی سے پہلے عادی نہیں ہوا ہوتا تو ایک چیز رکی ہوئی ہے نا تو وہ رکی لیتی ہے لیکن جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جائے نا پھر اس کے بعد جو ایڈکشن یا عادت ہوتی ہے یہ عادت جو ہے نا وہ پھر انسان کو بہت تنگ کرتی ہے تو اس لیے شادی کے بعد انسان کی اگر جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری نہ ہو تو وہ زیادہ فرسٹریشن میں آ جاتا ہے بنسبت شادی سے پہلے کے کیونکہ اس وقت وہ کہتا ہے یار اب تو شادی بھی کر لی اب تو میں خرچ بھی کر رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو ٹارچر کرتی ہیں تو اس لیے ہمارے دین نے مطلب یہ بات اب عورتوں کو سمجھ نہیں آتی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مردوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں مردوں کے حقوق تو ہیں نو no ڈاؤٹ لیکن اس میں خود عورتوں کا بھی فائدہ ہے عام طور پہ عام طور پہ جہاں پہ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں بیوی بی میں اور مرد کی طرف سے اگر آپ کو کوئی نفرت دیکھنے کو ملے گی نا تو پیچھے آپ جا کے پھرولیں گے گہرائی میں جا کے یہی ریزن آئے گی کہ میری بیوی بی مجھے اوائڈ کرتی ہے بھاگتی ہے مجھ سے جان چھڑاتی ہے تو مسائل پیدا کرتی ہے اب اسی وجہ سے مرد باہر جا کے منہ ماری کرتا ہے جب باہر جا کے منہ ماری کرتا ہے یاریاں لگا لیتا ہے اب اسے تکلیف ہوتی ہے یہ کیا کر رہا ہے بہت نیک فطرت ہوگا تو سیکنڈ میرج کی طرف چلا جائے گا اس پہ بھی اس کو تکلیف ہے کہ سیکنڈ میرج کیوں کر رہا ہے اس پہ بھی, بھی مطمئن نہیں تو وہ خود یہ رستے کھول رہی ہے وہ اس کے نتائج سے ابھی تو وہ انجوائے کر رہی ہے شروع شروع میں تو انجوائے کرتی ہے سیدھی سی بات ہے عورت انجوائے کرتی ہے اس بات کو مرد کو ایکسپلائٹ کرتی ہے ایک اور بات عام ہے عورت مر سے زیادہ میچیور ہوتی ہے اجتواجی معاملات میں یہ ہم نیکسٹ سیشن میں ان اس پہ مستقل گفتگو کرتے ہیں کبھی اس پہ سوچیں عورت جلد بالغ ہو جاتی ہے لڑکی جلد بالغ ہوتی ہے لڑکی کی نسبت ہمارے ہاں لڑکیوں کی بلوگت کی عمر دس سے بارہ سال ہے لڑکوں کی تیرہ سے پندرہ سال ہے جلد بالغ ہونے کا مطلب موضوع گفتگو کرے بہانے نیڈ کو پورا نہیں کرتی ڈیزائر کو اس سے وہ باہر جا کے منہ ماری کرے گا گناہ کرے گا تو اس میں عورت بھی برابر کی شریک ہے بالکل برابر کی شریک ہے فرشتے لانت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی ایک ایک فرض پورا نہیں کیا نا وہ تو پہلی ملون ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ گھر کا ادارہ بھی ٹوٹے گا ایون کہ اگر وہ سیکنڈ میرج کی طرف جا رہا ہے اس میں عورت کا نقصان ہے سراسر عورت کا نقصان ہے اور وہ اس کو سمجھتی نہیں تو یہ بیسیکلی ایک اعتبار سے عورت کو بھی سیکور کیا گیا نیکسٹ کیا ہے ناشکری نہ کرنا جس کا ذکر آیا ہے مطلب یہ اچھا نہیں ہے کہ مرد اگر آپ کا کر رہا ہے اور کبھی اس سے کمی بیشی ہو جائے اسی طرح مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر عورت جو ہے گھر کے کام کاج کرتی ہے اور کبھی وقت کے کھانا نہیں تیار ہوا تو اب یہ نہیں کیا یا کھانے میں کمی بیشی ہو گئی تو اب یہ نہیں کیا انسان شروع ہو جائے تو تھوڑی بہت کمی بیشی چلتی رہتی ہے اوور آل آپ دیکھتے ہیں کسی کے ایٹیچیوڈ کو کہ وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو چلاتے ہیں نیکسٹ کہ شوہر کو جو شخص اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے اس کا بھی روایات میں ذکر آتا ہے عربوں میں یہ کلچر عام تھا مطلب یہاں مراد نہ محرم عام طور پہ نہ محرم جو قریبی رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں جیسے کزنز ہیں شور کو پسند نہیں ہے کہ بھائی میری غیر موجودگی میں وہ گھر میں آئے عورت کو نہیں آنے دینا چاہیے پھر بعد علم ایل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے محرم رشتے داروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے گھر میں فتنا فساد پیدا ہوتا ہے وہ آ کے اس کو بھڑکاتے ہیں میرے گھر میں فتنا کھڑا ہو جاتا ہے ہوتا ہے بعض اوقات تو عورت ان کو بھی گھر میں نہ داخل ہونے دے یہ شوہر کا حق ہے باقی یہ کہ شوہر یہ نہ کرے کہ بیوی کو اپنے گھر والوں سے ملنے سے روک یہ ایک زول میں چار چار سال دو دو سال روکے رکھنا ہے کہ تم اپنی ماں کی طرف نہیں جا سکتی یہ ذاتی ٹھیک ہے تمہارا گھر ہے اگر تم نے بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے کسی رشتے دار کے آنے سے یہاں پہ میرے گھر میں کوئی فتنہ فساد کھڑا ہوگا تو ٹھیک ہے تم روک لگا دو اس پہ لیکن اپنی بیوی کو تم نہیں منع کر سکتے کہ وہ اپنے ریلیٹوس میں نہ جائے ان سے نہ ملے اس کے والدین ہیں اس کے بہن بھائی ہیں اسے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے تو اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنیں اپنی ماجہ کی روایت ہے کہ عورتوں کے بارے میں نصیحت حاصل کر لو دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو وہ واضح کسی بھی حیائی کے کام کا ارتکاب کرے تو پھر تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو اچھا یہ جو قرآن میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے نا تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر عورت سے تمہیں نشوز دیکھنے کو ملے نشوص سے مراد یعنی عورت جو ہے نا یہ نہیں کہ عورت مر سے اختلاف کرے نہیں اختلاف کا اسے پورا حق حاصل ہے نشوص سے مراد نشوز کہتے ہیں کھڑا ہو جانا کہ فنون شیز وسمن اقسو الحضرۃ اسلام کے واقعی میں اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو کیسے میں گدی کی ہڈیوں کو کھڑا کرتا ہوں نشوز کھڑے ہونے کو مرد کے مقابلے میں عورت کھڑی ہو جائے کہ جی یہ بیٹے کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے میں نے فلاں جگہ کرنی ہے مرد کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے ظہری بات ہے مرد ذمہ دار ہے اس نے ان کا خرچ اٹھایا ان کی پڑھائی کا سارا کچھ ان کو پال پوس کے بڑا کیا اب اگر وہ ایک فیصلہ کر رہا ہے عورت اس کے مقابلے میں بچوں کی شادیاں کر دیں یہ نشوز ہے یعنی گھر کے بارے میں بڑے ڈسیجن لے لینا جو کہ اصل مرد کو لینے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نصیحت کرو نصیحت کرنے کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کو مہجرون نہ نفل مزہ آ علیحدہ کمروں میں خوابگاہ میں بیڈ روم میں علیحدہ چھوڑ دو بستر علیحدہ کر لو کمرہ علیحدہ کر لو اللہ کے نے بھی ایک ماہ تک تقریباً جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے معاملہ کیا تھا ازواج کے ساتھ وہ روایات میں معاملہ معروف ہے یعنی سننے سے ہمیں ملتا ہے ایک ماہ تک کے لیے تیسرے اسٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی کہا کہ اجازت ہے الاؤڈ ہے لیکن اس میں بھی حدیث نے کیا بازی کی. یہ بات کہ واضح طور پہ اگر بھی ہی, ہی, ہی کہتے کہ آپ کریں دیکھیں بہرحر کرپشن تو کرپشن ہے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ کرپشن دیکھے اور طلاق دے دے ڈائیوس دے, دے وہ بڑا نقصان ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جو جی میرے بچے ہیں اب میں ڈائیورس تو نہیں کر سکتا اب میں کیا کروں ان بچوں کو کون پالے گا اب اس میں وہ جو ہے وہ رشتہ بچا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کرپشن کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس پہ پھر اللہ کے رسلم نے کہا کہ ہاں اگر وہ واضح طور پہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو لیکن ایسی مار نہ مارو کہ جیسے چوٹ،, چوٹ پڑے زخم آئے ٹھیک ڈرانے دمکانے کے لیے لیکن اگر وہ تمہاری فرم بردار ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے رستے تلاش مت کرو تو یہ اصل میں اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تو ایک تو یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر آگے چل کے یہ آیا کہ تمہارا یہ حق ہے ان کے اوپر کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جیسے تم پسند کرتے ہو یعنی کوئی ایسا شخص تم آؤ کہ تمہارے بستر پہ بیٹھا ہے جسے تم پسند نہیں کرتے وہ رہے بھی نا محرم ٹھیک ہے رشتہ دار ہے کہ نا محرم ہے تنہائی میں بیٹھا ہے نہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کانٹیکس میں کہا گیا کہ اگر ظاہر بات ہے یہ خیرت ہے انسان کے اوپر اس میں اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ مذہب نے نہ بھی کہا ہوتا تو یہ تو نتیجہ یہی نکلنا تھا نتیجہ یہی نکلنا تھا کسی بھی جگہ یہ تو کرپشن ہے اس کرپشن کو تو کوئی برداشت نہیں کرتا اس خاند کو عورت کو کوئی اور پسند ہے تو بھائی تم علیحدہ ہو جاؤ کسی کے نکاح میں کیوں تمہیں کوئی اور پسند ہے تو آپ کیا کرو آپ ڈائیوس لے کے علیحدہ ہو جاؤ اس سے نکاح کر لو ٹھیک لیکن کسی کے عقد میں رہتے ہوئے یہ خیانت کرنا یہ درست وہ مرد خیانت کرے یا عورت خیانت کرے دونوں کے لیے درست نہیں Next کیا ہے आ, عورت جو ہے نا گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند ہے یہ عام بات ہے گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند شوہر اگر منع کر دے اس کو گھر سے نکلنے پہ مطلب کسی وجہ سے منع کر دے تو اس کو وہ پابندی جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے اب ظاہری بات ہے زندگی بھر کے لیے تو پابند کرنے سے رہا نا وہ تو کوئی عقلمند ایسا نہیں کرے گا لیکن وقتی طور پہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے بچے چھوٹے ہیں تو ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو ہم نے جاواب ملازمت نہیں کرنی تو عورت کو پابندی قبول کرنی چاہیے بچے تباہ ہو جائیں گے تم نے کیا میڈس کے کی اوپر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب بات ہے میڈز ان کو پالیں گی تو جس طرح سے وہ پالتی ہیں بچوں کے سائیکلوجیکل ایشو بنتے ہیں ان کے اموشنل ہیلتھ کے پرابلمز بنتے ہیں تو ایسی کوئی چیز جس کو دیکھتے ہوئے مرد جو ہے یہ سمجھے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے گھر کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے تو وہ ایسی پابندی عائد کر سکتا ہے اور یہ مرد کا حق ہے اور عورت کو اس کو پورا کرنا چاہیے نیکسٹ کیا ہے عورت کا جو ہے نا گھر کا کام کاج کرنا یہ بھی مطلب مرد کا حق ہے اگرچہ ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی تھوڑا سا غلوب ہو رہا ہے میں کراچی میں گیا تو وہاں ایسے کچھ دروس وغیرہ تھے تو بعض نوجوان مجھے ملے کہتے ہم مذہبی گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے والدین نہیں مانتے تحریک سے وابستہ نوجوان تھے دینی تحریک سے اسلامی تحریک سے میں نے کہا آپ کے والدین کیا کہتے ہیں والدین یہ کہتے ہیں کہ مذہبی عورت کو گھر میں لانے کا مطلب ہے ایک بوجھ گھر میں لے آؤ میں نے کہا والدین یہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں جی کراچی میں مفتی صاحب کئی جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کے اوپر گھر کا جو کام کاج ہے نا یہ لازم نہیں ہے عورت کے لیے کوئی لازم نہیں ہے کہ گھر میں جھاڑو پھیرے کھانا پکائے کون سی نس موجود ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے کھانا بنانا ہے شور کے کپڑے دھونے ہیں استری کرنے میں نے کہا اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نصوص پہ چلیں گے تو پھر تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ شوہر نے اتنا کما کے دینا ہے کہاں لکھا ہوا ہے بیوی کو اتنا کما کے دینا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو گیزر لگوا کے دے سپلٹ اے سی لگوا کے دے سوفہ کم بیڈ گھر میں لے کے آئے ٹھیک ہے اوون لے کے آئے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہاں سے نکالیں گے بہت ساری چیزیں قرآن نے ایک اشارہ دے دیا اور بہت عام ہے وہ لحن مصر اللہ علیہ بالمعروف سورہ بقرہ میں دیکھیں بہت سے حقوق جو ہیں قرآن کہا عرف سے ثابت ہوں گے عرف سے رواج کیا ہے اگر عرف یہ ہے کہ عورتیں گھروں کا کام کاج کرتی ہیں تو عورتوں کو گھروں کا کام کاج کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتیں اگر عرف یہ ہے سوسائٹی کا معاشرے کا کہ کھانا پکاتی ہیں تو انہیں کھانا پکانا ہے گھر کی صفائی کرتی ہیں تو انہیں گھر کی صفائی کرنی ہے اور اگر عرف یہ ہے کہ مرد نے جو ہے وہ گھر میں گیس بجلی پانی اس کا کنیکشن لگوا کے دینا ہے تو اس نے لگوا کے دینا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ملے گی تو بہت سے حقوق یا بعض حقوق قرآن نے بیان کر دیے مرد کیوں یا عورت کیوں لیکن کچھ حقوق کو عرف کے ساتھ وابستہ کرتے تمہاری سوسائٹی کا جو عرف چل رہا ہے بس اس کے مطابق چل تو اب یہ معاملہ ہے کہ عورت کا جب لینے کا معاملہ آئے تو پھر تو کہیں کہ جی عرف یہ کہتا ہے اور عورت کا یہ حق بنتا ہے اور جب عورت کا دینے کا معاملہ ہے تو اب آپ کہیں کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے ایون کہ اگر آپ نان نفکے کی بات کرتے ہیں نا تو نان نفکے میں فکا میں ایک بحث پیدا ہوئی کہ نان نفکے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹھیک ہے مان لیا کتنا دے تو اس حکم پہ عمل ہو جاتا ہے تو بعض فقاہ نے کہا کہ جو اچھا ہے کھاتا پیتا ہے وہ دن میں دو مت گندم دے دے جو مت کتنا ہوتا ہے دو مت کا مطلب ہے کہ ون کے جی آپ سمجھ لیں ایک کلو گندم دے دے جو ذرا مڈل کلاس سے ہے تو وہ کوئی سات سو آٹھ سو گرام گندم دے دے جو ذرا لوئر کلاس سے ہے تو وہ آدھا کلو گندم دن میں دے دے بیوی کو یہ پھانگ لو تو نان نفقے کا خرچہ پورا ہو جائے اس طرح اگر مطلب آپ نے شریعت کی باتیں کرنی ہیں تو پھر دوسری طرف بھی موجود ہیں فقہا کے اقوال مولانا طارق جمیل صاحب بہت مطلب ان کی ریسپیکٹ ہے آنر ہے لیکن بعض اوقات وہ عورتوں کے حقوق بیان کرتے کرتے وہ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں پھر دوسری طرف بھی تو بیان کرو نا دوسری طرف بھی تو فتوی موجود ہیں نا انہی فکہ کے موجود ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ کتنا نان نفق ہے پھر پھر عورتوں کو ذرا سناؤ ایک فکین ہی چاروں فکہا کا کہنا یہ ہے اب یہ فتویٰ سنیے گا چاروں کا مالک امام مالک امام منیفا امام شافی امام احمد انٹرسٹنگ فتویٰ ہے چاروں کا کہنا یہ ہے کہ عورت اگر بیمار ہو جائے شدید جیسے کوئی کینسر کوئی موزی مرض ہوتا ہے شوہر کے لیے اس کا علاج کرانا لازم نہیں ہے اس کے علاج کی ذمہ داری اس کے باپ کی ہے کیوں جیسے جو کرائے کا جو مکان ہوتا ہے نا اس میں تھوڑی بہت مرمت تو کرایہ دار کی ذمہ ہوتی ہے اگر کوئی بڑی جو ہے وہ تبدیلی ہو یا خرچہ ہو تو وہ مالک مکان کے ذمہ ہوتا ہے تو شوہور اس کی حیثیت کرایہ دار کی سی ہے پھر اس طرح تو آپ فکر میں اگر گھستے ہیں تو ایک طرف نہ بیان کریں دوسری طرف کی بھی ذرا بیان کریں نا تو خود ہی بیلنس پھر پیدا ہو جائے گا پھر عورتوں کو بھی چیخیں نکلیں گی وہ بھی کہیں گی ہمیں اب مفتیوں سے فتوے نہیں چاہیے فک والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے جو معاشرے میں چل رہا ہے نا وہی وہ ہمیں چاہیے تو بس بات صرف یہی ہے کہ وہ فک ایک خاص تناظر میں ایک خاص دور میں وہ اس وقت کے حساب سے وہ فتوا ٹھیک تھے چل رہے تھے آج وہ عرف چینج ہو گیا تو جب عرف چینج ہو جائے تو فتویٰ بدل جاتا ہے یہ بنیادی اصول ہے تو عرف چینج ہونے کی وجہ سے آج وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا نہ یہ دیا جائے گا کہ جی شوہر ذمہ دار نہیں ہے باپ جو ہے وہ اس کا میڈیکل کا خرچہ اٹھائے گا نہ یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ جی عورت ذمہ دار نہیں ہے گھر کا کام کاج کرنے کی شوہر جو ہے وہ خود جو ہے وہ جھاڑو پھیرے یا کم میڈ رکھے نہیں ایسا نہیں باقی یہ ہے کہ اگر عورت کے جہاں سے وہ بیوی بی لے کے آیا ہے وہاں پہ اگر کوئی میڈ بیٹ کروا جائے تو شور کو چاہیے کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے کو میڈ وغیرہ گھر میں رکھ لے اور عام طور پہ رکھ بھی لیتے ہیں رکھ بھی لیتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں تو گھر کا کام کاج کرنا ہے. یہ اہم ہے ایک یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ عورت کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے یہ کوشچن بھی پیدا ہوا ہے کیا یہ اس کا حق ہے جیسے ہمارے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر تو اب اسلام آباد میں جا پائے پھر لاہور میں شفٹنگ ہو گئی پھر ٹرانسفر کراچی میں ہو گئی تو اب عورت کہے کہ جی نہیں میں اب مطلب اسی طرح سے پھرتی رہوں تمہارے ساتھ پورا پاکستان گھومتی رہوں بعض سرکاری محکمے یا ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں تین چار سال بعد آپ کو کہیں پھینک دیتے ہیں نہیں یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے بلکہ اس میں بیوی کا فائدہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بیوی کا حق ہے بلکہ ان بیویوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو جن کے شوہر باہر بیٹھے ہیں دو دو چار سا سات سال اپنے شور کے پاس جانا چاہتی ہیں تو وہ تو کہتی ہیں کہ ہم تو چاہتی ہیں تو یہ بیسکلی شوہر کا نہیں بلکہ بیوی کا بھی حق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں مطلب اس میں نہیں ہونا چاہیے ایسا معاملہ پھر یہ ہے کہ کیا شوہر جو ہے وہ بیوی بی کو ملازمت سے یا تعلیم وغیرہ سے روک سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بیوی بی کے ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ممانعت نہیں اگر شوہر راضی ہے اور بیوی بھی بی بی چاہتی ہے گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں ویسے تو بیسیکلی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلائے اب بیوی بی کہتی ہے کہ جی نہیں مطلب ہمارا سٹیٹس کم ہے ہم بڑھانا چاہتے ہیں اپنا لائف اسٹائل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو شور کہتا ہے بیوی بی پھر تم خود باہر نکل کے کما لو مجھے تو کوئی بہتر ہو جائے گا تو وہ نکل کے کما لیتی ہے اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے شطر و حجاب کے احکامات کے ساتھ لیکن اگر بیوی بی چاہتی ہے کہ وہ ملازمت کرے اور شور چاہتا ہے کہ نہیں تو پھر ظاہری بات ہے اگر یہ پڈا پڑ گیا ہے تو اب اس میں شوہر اگر گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے ملازمت کرنا مطلب وہ ممکن ہی نہیں ہوگا نا پھر بات سپریشن تک پہنچ جائے گی لاجیکل بات ہے ہی نہیں دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنا ہاں جو تو ضروری علم ہے اس میں شوہر کو روکنا نہیں چاہیے جیسے دین کا ضروری علم ہے کوئی بھی ضروری علم ہے شوہر کو اس سے روکنا نہیں چاہیے لیکن جو علم جو ہے وہ فرض نہیں ہے لازم نہیں ہے obligatory نہیں ہے اب بھلے دین کا علم ہو جیسے وہ کہیں کہ جی میں نے چار سال کا فاضلہ کورس کرنا ہے یا میں نے جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے اور شور کہتا ہے کہ نہیں بی بی گھر کی طرف توجہ دو چار بچے ہیں گھر میں کون دیکھے کون سنبھالے گا تو میں پی ایچ ڈی کی پڑھی ہے بچے رول جائیں گے ہمارے تو پھر جو ہے وہ بیوی بی کو شور کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے تو یہ بہرحال کچھ حقوق ہیں جو کہ مردوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آ کچھ حقوق کا تذکرہ ہم نے عورتوں کے حوالے سے کیا کچھ حقوق کا تذکرہ ہم نے مردوں کے حوالے سے کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اگر ہم ان کو سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ مرد کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے دل بڑا کرنا چاہیے نظر انداز کرنا چاہیے قرآن نے بھی یہ کہا کہ نظر انداز کر تو اللہ نے تمہیں بڑا بنایا تو اخلاق میں بھی نا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو درگزر کر دیا کرو اور شوہر کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان کو اگر ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو سب سے وہ ٹھیک ہے اس کو آپ اطاعت گزار کہہ لیں فرما بردار کہہ لیں ٹھیک ہے ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات وہ دل کی رضامندی سے مانیں بس اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو بس اس کو کر لیں باقی یہ ہے کہ اگر شوہر اس میں کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یہاں نہیں تو اللہ کے ہاں تو بہرحل اس کو جواب دے ہونا ہے اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بڑا بنایا تو اس کو ساتھ میں ڈرایا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ اور تم نے زیادتی نہیں کرنی خود جو ہے نا وہ تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہو اپنا احتساب کرتے رہو تو بڑے آدمی کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے چلیں جی یہ ہمارا پہلا سیشن تھا تو ان سے اب جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے اس میں ہم اصولوں کی اپلیکیشن کی طرف جائیں گے